الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمستقيم والصلاة والسلام على أسل الأنبياء المسلمين وعلى آله وأصحابه الأجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحظه لا شريف له واشهد ان لا اله الا الله محمدًا <تصفيق> الذي ارسله الى طاقه الناصر الحق بين يدي ساعه كثيره عظيمه مدعيين الى الله بكل شيء وصراع أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَمَنْ يَعْمَلْ لِفْقَالَ ذَرَّةٍ صَيْحٍ يَرَافِقْ وَمَنْ يَعْمَلْ لِفْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْطًا يَرَافِقْ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان نمن ہماری زندگی آسی روایت ہے ان نمن امار دن خواتین یہ شاہان کا آخری جمعہ ہے کی آج پچیسویں تاریخ ہے انشاءاللہ چار یا پانچ دن کے بعد کے لیے ابھی رمضان مبارک ہوگا انتیس کا ہوا تو اس روزہ ہوگا تیس کا ہوا تو تمہیں رات کا ان روزہ ہوگا اگلا جمعہ کے لیے ابھی رمضان بھی مبارک کا ہوگا اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی آنا شیس وہاں کی وہاں فرمایا اور رمضان مبارک کے روزے رکھنے کی تراغی میں بلانے کی پڑھنے پڑھانے سننے سنانے کی اور رمضان مبارک نے کثرت کے ساتھ آج کی تو فی الحت فرمایا اللہ عارت ایسی بیماری اور ہوا سے معفوز رکھے جس سے انسان عوام تعلیفات نہ کرتا باقی مقدرات ہیں بہت سارے ایسے لوگ جو پچھلے سال موجود تھے آج نہیں ہوئے کل ہم نے بھی نہیں ہونا جانا سب نے ہے اللہ خراب اللہ جاتے ہوئے سب کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے ایمان پر پوری زندگی گزارنے کی توفیق مفید فرمایا اور ایسے عمل سے مجھے آپ کو و معمول فرمائے جس اللہ کی رضا نہ ہو میں نے آپ آزاد کے سامنے سنزادی آخری دو ایسے جو پچھلے جمعے کو تلاوت کی تھی بلاوت کی تھی دونوں ایپوں کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کوئی معمولی سے معمولی عمل بھی کرے انسان ذرہ باغ را رائی کے دانے کے برابر پر جو چھوٹا سا عدا ہے مقصود کوئی مختصر چھوٹا سا کرے اللہ تعالیٰ کی نظر اس میں اور اگر خرانا کاشت کا کوئی معمولی کا گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی نظر نیکی کو بھی چھوٹا مت سمجھو اور برائی کو بھی چھوٹا مت چھوٹی چھوٹی لیکن جمع جب ہو جاتی ہے جس کی طرف سطح پاک انسان کی توجہ نہیں ہوتی وہ انسان کے لیے آپ رکھتے اس واقعہ پہاڑ بن جاتے اور یہ ذہن رکھ لیجیے کہ آدمی جو عمل بھی کرتا ہے اس کے ظاہر ہے کہ مکلف ہے جب بالغ ہوا تو گلوب سے پہلے مکلف ہے غالب ہونے کے بعد آدمی مقلب ہے مقلب سمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اقامات ناطف فرمائے ہیں ان پر ہر حال میں عمل کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا زیادتی نہیں کرتا تعدی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ نے دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت تھی وہ سب کا تمام شریعتوں کے کے کی سہن اور آسان ایسی کوئی چیز اللہ تعالی کی طرف سے بندوں سے کوئی مطالبہ نہیں کیا گیا جس میں بندے کو تکلیف ہو بندے پر دشواری ہو جتنے بھی اسلام اور اسلام کے احرامات ہیں وہ دشرتے کے بیچ کرنے کے لیے وہ اور اس کا سمرا مال ان کو تو کوئی عمل جو ہے وہ انسان پر چھاپ مشکل نہیں قرآن مجید نے ایک جگہ نماز کے بارے میں کہا ہے قبی رسم اللہ چاہیے اس سے پہلے یہ تلقین ہے اس تعین اللہ سے مدد معلوم کر کے اور نماز پڑھیں گے نماز پڑھ کے نماز پڑھیں گے اللہ کی مدد شامل حال صبر کریں گے صبر کا عام مخصوص یہ ہے کہ کسی دشواری کو برداشت کر لینا لیکن عربی رو... کا لفظ ہے عربی لغذ میں خبر کہتے ہیں حبس کو ہبس کہتے ہیں محدود ہونا کی. تو ہبس کا معنی یہ ہے ہبس حلفا حبس انل ماتیہ اپنے آپ کو پابند کرے محبوس کرے آماد وانیہ اور اللہ کی اطاعت پانے محبوس کہتے ہیں قیدی کو پکڑا ہوا اپنے نسل کو پکڑ کر جوڑ سے اعمال صالحہ پر اللہ کی طاقت پر تو یہ بھی صبر ہے اور اپنے آپ کو برائیوں سے اور اللہ کی معافیت سے اور نافرمانی سے بچایا تو یہ بھی صبر ہے اور ایک صبر کا وہ مانا ہے جو آپ کے دیر میں ہے کہ مصیبت پر صبر کرنا تو قرآن وجید میں جو یہاں کہا ہے اسلائی کہ بصفری وصلا اللہ کی مدد مانگو مدد حاصل کرو خبر کر کے, یعنی گناوں سے بچ کر اور آپ صالحہ کر کے آپ اللہ کی مدد حاصل کر سکتے ہیں. یہ ناممکن ہے کہ آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا رہے اس کی نہ مانے اور پھر اس کی توقع یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے لیکن یاد رکھیے یہ زندہ رہنا بھی اللہ کی مدد اس سے گہارے کو دیتا ہے زندگی لکھی ہوئی چیز ہے تو قرآن مزید نے یہ کہا کہ اللہ سے مدد معمول صبر کر کے نیکییں کر کے برائیوں سے بچ کے وقت خراب اور نماز پڑھتے یہاں نماز کا ذکر کیا ہے اور نماز کی اپنی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو نماز برائیوں سے بچاتی ہے تنہ عل پاشاہ بھل منکر نماز بچاتی آدمی کو منکرات اور فمائشہ <کی> اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آدمی نماز کی حالت میں مارل گنا اس سے بچا ہوتا ہے سوائے ایک گناہ کے جس کا ذکر میں نے پچھلے جمعے کو کیا وہ حالت میں نماز میں گناہ بنا، گناہ کی حالت میں نماز پڑھا آدمی تقبیر تعلیمہ عماور پر کرتا ہے نیت کر کے اور السلام علیکم و اللہ کہہ کر نماز سے نکلتا ہے تو نماز کی ابتدای لفظ اللہ سے انتہائی لفظ اللہ, اللہ سے اللہ اکبر السلام علیکم و اللہ اس سے جو دورانیہ ہے تقبیر تحریمہ سے لے کے سلام پھیرنے تک اس حال میں آدمی हर قسم के گنا से محفوظ होता है بدنی گنا سے ماخوذ ہوتا होता है اور और گنا سے से भी इंसान معقوذ होता है और مالی گنا سے بھی ایک انسان معقوذ ہوتا, ہوتا ہے اور یہ تینوں عبادتیں میں کر رہا ہوتا ہے اولی عبادت میں بھی کر رہا ہوتا ہے مالی عبادت بھی اس میں آ جاتی کپڑے قیمت ہی سے خرید کر پہنے ہیں اور جسم بھی کبھی ہاتھ اٹھا کر تقویر تحلیمہ میں کبھی باندھ کر کبھی رکوع کی حالت میں کبھی سیزے میں انسان کا بدن بھی اس میں لگا ہوا ہے تو قرآن مجید نے یہ کہا انالت اندازی ہے یہ نماز بڑی دشوار ہوتی ہے بڑی بھاری لگتی ہے مگر جو نماز خوشوں کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اللہ کے سامنے درتے ہیں سماجوں اختیار کرتے ہیں خوشی کی زندگی اختیار کرتے ہیں ایسے لوگوں پر نماز ہاری نہیں سوارج یہ کر رہا تھا سورہ انسار کی آخری ہاتھوں میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی لیکی کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے اور بڑی سے بڑی لیکی کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے کسی چھوٹے عمل کو خا وہ اچھائی ہو یا برائی ہو اس کو چھوٹا مت ویسے ایک بات دین میں آئی ایک مشہور محدث سدرے ہیں ساری زندگی قرآن اور حدیث کی خدمت کرتے رہے پڑھنے میں پڑھانے میں لکھنے میں ایک زمانے میں سرکندے کے قلم بنتے تھے یہ بہت بہن تو بھی آئے اور اس قلم کو بنانا اور قلم کا چھڑنا یہ فل ہوتا تھا مجھے آشا ہے آپ کی اللہ کی مخلوق میں سب سے پہلی مخلوق قلم ہے اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا لیکن یہ قلم نہیں وہ قلم تقدیر ہے نون والقلم قلم ایک ہمارے اسرون وہ قلم کرتے تھے اور قلم کے جو تراشے تھے وہ بچتے تھے اس کو بوری میں بند کرتے رہے وہ رشتہ الگ ہے ایک دن ایسا ہوا لکھ رہے تھے تو بسا اوقات قلم کی نوک پر سیاہی زیادہ آ جاتی ہے تو سیاہی جواب کے ساتھ یا کوئی کپڑے کے ساتھ اس کا مو صاف کر لیا جاتا ہے قلم میں ایک مقدار کے مطابق پیائی ہو تو خوشختی پیدا ہوتی ہے وہ کہتے ہیں میں نے دباؤ سے قلم جب میں نکالا اور کاغذ پر رکھا لکھنے کے لیے اس سے پہلے بھی لکھ رہے تھے اس میں کوئی سیائی تھی وہاں آ کر مکھی بیٹھتی یہ مکھی زبات میں نے قلم نہیں روک لیا اس کو حرکت نہیں دی اگر حرکت دیتا مکھی اڑ جاتی میں نے قلم کو روکا کہ یہ پیاسی ہے یہ اپنی پیاس بجانا چاہتی ہے اللہ کی مخلوط ہے میں نے قلم روک لیا اس نے تسلی سے سیائی جوسی اور اڑ میں نے لکھنا شروع کر دیا انتقال ہو گیا کسی وقت کسی کے خواب میں آئے نے پوچھا عقیدت کی بڑے عالم تھے پران عدیب پر نظر تھی اب تو موجودوں میں علم بھی کم ہو گیا عمل نام کی وہ بہت کم چیزیں اس وقت دونوں چیزیں برابر برابر ہوتی تھیں جو پڑھتے تھے عمل میں لاتے تھے حضرت عمر نے اڑھائی سال میں چوڑا ہے پتھرا پڑی ہے اور اڑھائی سال میں ان کی ایک ایک عید اور ایک ایک حکم پر عمل کیا ہے ہمن کا یہ ماننا نہیں ہے کہ الفاظ لٹے ہوں حضرت عمر بہت ذہین آدمی تھے گھوڑوں کی نسلیں یاد تھیں زمانہ ہے جہلیت کا ادب ذہن میں تھا چلتے ہوئے گھوڑے کو پہچان لیتے تھے کہ کس نسل کا ہے ہماری صورت سے آج تو یہ ہے کہ ہمیں اپنا نسب معلوم نہیں اس وقت کے نوجوان کو بڑا بڑا لکھا کہلایا جس کو اپنے دادے اور پردادے کا نام بتاؤ بہت کم لوگ میں اجمیوں نے اپنا نصب کھو دیا کبھی ادھر شادی کبھی ادھر شادی بس پسند کی شادی اللہ اکبر پھر جو حشر ہوتا ہے وہ بھی سب کے سامنے جو آپ کی پسند کو سب کی پسند اور جس پسند کا شریعت نے اعتبار کیا ہے، اس کو آپ نے کر دیا ناپسند وہ تو والدین کی پسند ہے جس میں شریعت،, جس میں شریعت کا اعتبار ہے شریعت میں کف کا مسئلہ رکھتا ہے جب ہم کف سے نکلیں گے ماں باپ, باپ کی نظر سے نکلیں گے ہمارا اثر کیا ہوگا تو کسی نے پوچھا شہر جلیل نے کہ پوری زندگی آپ نے قرآن اور حدیث کے عمل میں گزار دی کیا ہوا کہنے لگے ایک چھوٹا سا عمل جس کو شہر کوئی عمل بھی نہ کہے میں لکھ رہا تھا مکی آ کر بیٹھی میں نے قلم روک لیا وہ مکھی میں سیائی چیوسی ہو جائے خود اڑ گئی اللہ تعالیٰ کو میرا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ میری مغفرت پر بارے. اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان کے ایمان کی مضبوطی کا باعث بنتی ہیں نبی علیہ السلام وسلام نے فرمایا کہ ایمان کے تہتر ستر سے اوپر تہتر شوبے بز ہوں سبوز ستر سے کچھ اوپر تہتر اس لیے بنا کر دیا جاتا ہے کہ بز آتا جو ہے نا اس کا اطلاف تین سے نو تک ہوتا ہے تو کم سے کم تین از لوگ تہتر ہو گئے تو نبی علیہ ابلاۃ السلام فرماتے ہیں تہتر درجے ہیں ایمان کے سب سے اعلی درجہ لا الہ اضاحہ اللہ اور سب سے ادنا درجہ ادنا ہا ایمان کا رستے سے وہ چیز اٹھا کر دور رکھ دینا جس سے انسان کو حیوان کو کسی کو تکلیف ہوتی وہ کانٹا ہو کوئی خاصدار کیلو وہ پاؤں میں بھی لگ سکتی ہے کسی کی گاڑی کے ٹائر میں بھی لگ سکتا ہے یہ چیز آپ کی نظر میں آئی آپ نے اٹھا کر رستے سے الگ کر دیا دور رکھ دی پھینک دی آنے جانے والوں کو اضا سے اس کی اضا سے محفوظ رکھا تو نبی علیہ اللہ کے وسلام برماتے یہ اس چند نے اٹھایا یہ اٹھانا جو اٹھانا عمل ہے تو جو ڈا ہے لیکن اس کو اٹھانے پر جو مجبور کیا وہ ایمان نے کیا ایمان تھا تو ایسا کیا اور یہ ایمان کی علامت ہے دیکھو اگر ہم نے کلمہ پھوڑا اور مومن ہیں اور یہ عمل کرتے ہیں اللہ کے ہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہاں اس کی قدر ہے اس کا ذکر ہے اور اگر کوئی بغیر کلمے کے کوئی انسان ہے اور کلمے کی نعمت اس کو نہیں ملی اور وہ یہ کر لے انسانی ہم کرتی ہے لیکن جو اگر اور ثواب آخرت میں ملنا ہے اس سے وہ محروم ہو اور یاد رکھو پار اگر کوئی دنیا میں نیک عمل کرتے ہیں تو اس کا بدلہ دنیا میں ان کو دے دیا جاتا ہے دنیا میں کام کیا اس کا بدلہ مل جاتا ایمان والا تو گورا سوبھاؤ حاصل کرتا ہے دنیا بھی کماتا ہے آخرت بھی کماتا ہے ایمان والے کی تو پانچوں میں اللہ کرے سر کڑائی بنا جائے تو کسی چھوٹے عمل کو چھوٹا مت نہیں یہ چھوٹی چھوٹی نیتیں کرتے رہنا تھوڑا تھوڑا ہی کرتے رہنا اللہ کے رستے میں خرچ کرنا نقلی نماز پڑھ لینا موقع کی دعا پڑھ لینا اور کچھ نہیں آتا مسجد میں آنے جانے کی دعا پڑھ لی یہ نہیں آتی بسم اللہ پڑھ کے آ گیا کچھ نہیں آتا سوتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کلو اللہ پڑھ گئی اٹھتے ہوئے اللہ کا نام لے لیا آپ تو بسم اللہ, اللہ اللہ اللہ پڑھ کے سو گئے مزے سے خراٹے لے رہے ہیں اور پتہ نہیں خوابوں میں کہاں پھر رہے ہیں لیکن اس کو کام پہ لگا دیا یہ تو چھ آٹھ گھنٹے کی نیند جو آپ کی ہے ساری رات سوئے ہوئے ہیں اور اس کو کام پہ لگا دیا یہ جو آپ نے کر کے سوئے ہیں یہ ساری رات لکھ رہا ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ احد جو بھی پڑا یہ لکھ رہا ہے اور اس کی خطاطی خوش نویسی سے ہٹ کر اس کی رفتار کا کوئی انسان مقابلہ کر سکتا ہے ایک زمانے میں ٹائپنگ ہوتی تھی اس میں ایک شارٹ لکھا جاتا تھا اس کی رفتار اتنے حرف ہوں سیکنڈ کے منٹ کے اعتبار سے تو ان لڑکوں کو بڑی اچھی ملازمت ملتی تھی یہ تو شارٹ کے بھی باپ ہیں آٹھ گھنٹے فرشتہ لے کرا ہو رجسٹر کا عالم کیا ہوگا تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں اپنے سونے کو سونا بناؤ اپنے سونے کو اپنی نیند کو سونا بنا دو اور یہ سونا جنت کا ہوگا خالص اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ ٹانکا شانکا نہیں لگا ہوگا ایماندار بھی سنہارا ہونا چھ ٹانکے کے پیسے لیتا ہے اور جب آپ تشریف لے جائیں گے تو ان شاء اللہ چھری اس کی تیز ہے چری نہیں وہ تھینک یو جی اس لیے حدیث میں آتا اپنے بچے کو سنہارا مت بناؤ ابو دابو کی روایت ملاوٹ کا کام ہے ٹھیک ہے ایک حد تک جہاں اور کا اپنا اصول اور فائدہ اس میں رہتے ہوئے تھی. یہ تو ظاہر ہے کہ ٹانتا نہیں لگے گا تو سونا جلے گا نہیں ٹھہرے گا نہیں لیکن ایک حد تک اگر اس سے آپ تجاوز کریں گے تو وہ حرام لگیں گے میں اس تفصیل میں نہیں جاتا میں عمل نصف اظہر خیری نہیں کسی بھی چھوٹے عمل کو چھوٹا مت اور یہ قلموں جو اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے اس کو چھوٹا مت سمجھو یہ تو اتنی وزنی چیز ہے یہ تو ہمیں آخرت میں پتہ چلے گا کہ ہم جیسے کمزور اٹھائے گی اسے مر رہے تھے حدیث ہے سلطاف کو ایک کی حدیث مشہور ہے بالیوڈ سے سنتی ہوں ہم سے بھی کئی بار سنی ہے آپ نے ایک شخص ایسا پیش ہوگا جس نے کلمہ پڑا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ لا الہ الا اللہ. پر اس کے بعد اس نے کچھ نہیں کیا اور اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ میری بات سن کر آپ نماز چھوڑ دیں تو کلمہ لیا ذکر کرتے رہیں گے لاحا اللّہ لا الہ الا اللہ اللّہ پر ذکر کریں گے ذکری بنو گئے وہ ذکری پھرتا ہے میں ہے سربت کی طرف ملا محمد اٹکی کو ماننے والے اور عجیب بات یہ ہے اللہ کی شان ہاں وہ بےچارا اٹک سے بھاگ کر آیا تھا اس لیے کہ وہ حلالی ان نقص نہیں تھا وہ یہاں کے بزرگ بن گئے یہ جو اکثر پیری در ادھر آ کے پیری چمکاتے سارے اسی قسم کے ہوتے ہیں اللہ ماشا یہ لین انسان کی اصلاح کے لیے تھی اس وقت جو یہ پیری پتیری جل رہی ہے اس میں اکثر اور غالب لوگوں کو برباد کرنے کے روح ہے اللہ ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ ماشاء اللہ چھوڑ دیتے ہیں ذکر پر لگا دیتے ہیں یہ پڑھ لو تو رزق میں برکت ہو جائے گی نماز نہیں پڑھ رہا وظیفے سے نماز نہیں پڑھ رہا فرض نہیں پڑھ رہا روزے نہیں رکھے گا بدبخ اور وظیفہ پڑھ کے رزق میں برکت چاہتا ہے زور لگا لے تو رزق کی برکت آ جائے تو میرا نام بدل دینا چوری بوری کا رشوت کا نکیتی کا جیب کاٹنے کا ملاوٹ کا مال آ جائے تو یہ رزق میں برکت نہیں ہے یہ تو آپ کی دنیا بھی تباہ قبر بھی تباہ آخرت بھی تباہ ہر مسلمان نے یہ سمجھ لیا تھا ہم نے نماز خرچا دی روزہ آگے رکھ لیں گے پنتی ہو جائیں گے معاملات میں جو کرتے رہے کرتے رہے معاملات میں ڈنگر ہے بابا نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز بہت سارے ایسا ہمارے اندر طبقہ ہے جو افطاری کے وقت رشوت کے پیسے سے اس کا نام کیفتاری کرتے ہیں. جانتے ہیں مجھ سے کہیں دفاع چکا آپ نے جس شخص کی افطاری بھی حلال سے نہیں ہے اللہ ہو اس بات کے روزے کا کیا حل نبی علیہ السلاط وسلام نے تو اس روزے دار کے بارے میں یہ کہا ہے جو شخص شروع سے لے کر شام تک روزہ رکھے مال حلال بھی کھاتا ہو اور زبان میں زبان کو غیر معیاری استعمال کرتا ہے ہاتھ غیر معیاری جگہ لگاتا ہے آنکھیں حدود میں رہتی نہیں زبان ٹکتی نہیں ہے نبی علیہ اس سلاح فرما رہے ہیں کہ ایسے روزے دار کو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہے ہاتھ گناہ کر رہا ہے پاؤں گناہ کر رہا ہے زبان گناہ کر رہی ہے نگاہ گناہ کر رہا ہے موبائل کی تار لگا کر ماشاءاللہ گانے سن رہا ہے میسج ہاتھ سے بھیج رہا ہے اور روزے دار فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن روزے کے جو اثرات اس سال پر مرتب ہونے چاہیے وہ ہر چیز نہیں ہے ٹھیک ہے نگا اور اشتلاح صبح سے لے کر شام تک بھوک سے یعنی کھانے پینے کی چیزوں سے اور ہم مستری سے آدمی الگ رہے تو یہ شخص روزے دار ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب اس جسم کے اندر آنکھ بھی ہے تو آنکھ کا بھی روزہ رکھو ہاتھ بھی ہے تو ہاتھ کا بھی روزہ ہو پاؤں کا بھی روزہ ہو کان کا بھی روزہ ہو زبان کا بھی روزہ ہو پیٹ کا بھی روزہ ہو یہ روزے دار ہمارے ساتھ یہ ہمارے اردو میں ہیں یا نہیں ایک انگلی کٹ جائے کیا کیفیت ہے چار انگلیاں ایک طرف انگوٹھا کٹ جائے صبح کیا صورتحال ہوگی اور ہاتھ ہی کٹ جائے آدمی کا بیلنس تو ہی نہیں رہتا یہ نعمت مت چلی جائے اللہ محفوظ فرمائے ہر ایک کو نوجوانوں روزہ آ رہا ہے سیزن آ رہا ہے ہم نے باڈی کے اندر جتنے آزاد ہیں اور ان آزاد سے جو گناہ صادر ہوتے ہیں شاول اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے گناہوں کو تقسیم کیا ہے کہ سترہ قسم کے انسان گناہ کرتا ہے اور وہ سترہ قسم کے گناہ مختلف آزاد سے صادر ہوتے ہیں گاؤں کا گناہ الگ ہے آپ کا گناہ الگ ہے زبان کا الگ ہے نکاح کا الگ ہے کام کا الگ ہے دل کا الگ ہے دماغ کا الگ ہے شرم کا الگ ہے ان تمام گناہوں سے اپنے آزاد کو بھی بطانا, بچانا ہے صرف صبح سے لے کر بھوکا پیازا نہیں رہنا ان کو بھی نیچے رکھنا ہے اس کو بھی حدود میں رکھنا ہے اسی انگلی کے اشارے سے لڑائی ہو جاتی ہے یا آنکھ غلط جگہ اشارہ کرنے سے لڑائی ہو جاتی ہیں جب لڑائی آنکھ سے ہو جاتی ہیں تو آنکھ کا کوئی نہ کوئی گناہ تو ہے ان آزار کو آزار سے جو گناہ ہوتے ہیں دیکھو غیبت زبان کرتی ہاتھ نہیں کرتا زبان کو زبان کے گناہوں سے بچانا ہے ہاتھ کو ہاتھ کے گناہوں سے بچانا ہے یہ پاؤ مسجد میں لے کے آئے یہ ہاتھ اللہ اٹبر کے لیے اٹھے یہ ہاتھ رزق حلال کی کمائی میں استعمال ہو پھر تو یہ آپ کا سنگی اور ساتھی یہ آپ کا روزے میں بڑا معاون ہے اس نے آپ کے روزے کو چار چاند لگا دیئے اور خدا نخواستہ ہاتھ کچھ اور حرکتیں کر رہے ہیں آپ ٹکتی ہی نہیں پاؤں ادھر آنے کے بجائے کسی اور جگہ جا رہے ہیں سفر خیر کے بجائے سفر شر میں استعمال ہو رہے ہیں تو فرمائیے روزے کا حشر کیا ہوگا اللہ ہوا سب کو روزے کی توفیق دے اور روزے کے ساتھ ساتھ روزے کے جو آداب اور احترام ہیں ان پر بھی سو فیصد عمل کی توفیق نصیب فرمائے تب ہمارے اندر روزے کے اثرات آئیں گے سو جن معلوم یوک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ ایک ڈھال ہے ڈھال گناہوں سے بچنے کی ڈھال ہے اور شیطان کو ہر وقت ہر طرف سے حملہ لوگ ہوتا ہے روزہ کا چاند دیکھتے ہی اللہ نے ایک عجیب ڈھال لگا دی دشمن کو کر دیا پس دندا سردلتی شیاتی اور وہ پابند صلاحصل وہ کر دیا شر کا اہم مرکز ان اہم مرکز دو مرکز ہیں ایک انسان کا نفس اور دوسرا شیطان کلاؤز میں رب اناس مالک اناس الہ اناس من شر الوسواس اللذی صدور خنات اللہ مینل جن تھی من مینل جنتی ونات جن اور انسان جن سے مراد سے آتی ہیں اور جن بھی وہ تو مجھ سے سنتے ہی رہتے ہو نا اتنے اچھے ہوتے تھے ان میں کوئی نبی تو آتا الحمدللہ الحمدللہ انسان کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اللہ تعالی نے ایک لاکھ سے متجاوز انبیاء ہم میں سے پیدا کی کوئی جن ابھی نہیں آیا نہ آئے گا خیر کی توقع مت کو انسان کا دشمن انسان کا نفس ہے نفس نفس بھی تین ہیں نفس کتنے ہیں تین قرآن میں ہے کتنے نفس ہیں تین تین تین, تین. اللہ لگتا ایک نفس امارہ ہے امارہ الف کے ساتھ امر امر کے معنی حکم دینا امارا حکم دینے والا نفس نفس معنف ہے نفس لوامہ نفس لوامہ لوامہ ملامت سے ہے ملامت کرنے والا انسان کو شرمندہ کرنے والا ملامت کرنے والا احساس دلانے والا اور تیسرا ہے نفس مطمئنہ تیسرا کیا نفس مطمئنہ نفس امارہ کیا ہے نفس امارہ کا کام یہ ہے کہ یہ انسان کو حکم دیتا رہتا ہے ہر وقت پیچھے لگا رہتا ہے یا آپ میری بات نقل کر رہے ہیں پتہ نہیں کہاں کس کو سناؤ گے ورنہ یہاں ایک جملہ مجھے ایسا یاد آیا کہ آپ کو سناتا تھا آپ محسوس ہوتے ہیں لیکن کوئی اس سے سنے گا تو مناسب نہیں ہے نفس امارہ ہر وقت انسان کو برائی کی دعوت دیتا ہے کس کی دعوت دیتا ہے برائی کی دعوت اور یہ لفظ استعمال ہوا ہے یوسف علیہ السلاطلام کی قصے میں اور قصہ وہ جو جیل میں تھے اور جیلی ہی جا رہے تھے تو حضرت یوسف نے کہا تھا بھائی میرا بھی جا کے ذکر کر لینا اللہ کو یہ چیز بھی پسند نہیں آئی کہ مستقبل کا نبی بادشاہ سے مدد مانگے وہ باہر گئے قیدی تھے بڑے عقیدت مند تھے بھول بھال گئے کسی کو کچھ یاد نہیں آیا پھر ایک موقع آیا بادشاہ نے کچھ خواب دیکھے اس نے ذکر کیا خوابوں کی تعبیر بتاؤ وہ خواب قرآن میں ذکر میں اس میں لگ گیا تو مقصد چلے جائے گا جو بادشاہ کے قریب لوگ تھے نا یہ پارلیمنٹ والے انگوٹھا تھے ٹھپے والے یہ ہر دور میں ہوتے ہیں ٹھپ پا ٹھپ ٹپ یہ آدمی کو ایسا تباہ کرتے المان ایوب خان کے لیے کہ جتنے پاکستان میں اخبار چھپتے ہیں نا ایک الگ چھپ کر اس کی میز پر رکھا جاتا تھا جس میں ایوب بلے بلے واہ واہ واہ واہ واہ اور قوم پیر کہہ رہی تھی ایوب کتا آئے آئے ایسا ہی ہے تو ہمیں بھی یاد ہے آپ کو بھی یاد ہے کون سے اتنے بڈھے ہو گئے ہو سٹھ سالے نوجوان بیٹھے سٹھ سالے نوجوان نہیں تو جوان تو صحیح نہیں آئے بھائی ہم نوجوان نہ صحیح تو جوان تو ہیں یا نہیں ہے کہ بڈھے ہو گئے ہو بڈھا تو کوئی ہے ہی نہیں ہر بڈھا چاہتا ہے میری ایک سو سال اور عمر ہو جائے تو بڈھا رہا کہاں سے کوئی بڈھا مرنے کے لیے تیار نہیں اگر پیسہ اسرائیل کو بھی لگانا شروع کر دے اور وہ لینا شروع کر دے تو ماشاءاللہ اللہ اکبر پھر بڈھوں کی اکثریت ہوگی لیکن ایسا ہے نہیں ہے خدا کا نظام خدا کہ آپ چلتی نہیں بھول بار گئے بادشاہ نے خواب دیکھا اس نے ذکر کیا قالو افغا سو یہ چمچے چمچے جو تھے نا انہوں نے کہا حدرت یہ بھی خواب ہے آپ اپنی مسلط کو دیکھو یہ گائے بھی باڑ رہی ہیں موٹی گائے پتلی گائےوں کو کھا کھو ہو گئی ہیں یہ بھی خواب ہے ازغاس احلام یہ تو بدخوابی خوابی ہے برفادی میں آدمی بر بر آتا ہے بہت ساری چیزیں دیکھتا ہے کچھ اس کی حقیقت نہیں ہے اگر ہمیں معلوم ہوتی تو ہم آپ کو بتاتے <coughs> اس میں بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جو ہل میں رمل ہی ملے جو ہل میں جس پر بھی جانتے لیکن ساری چیز بولتی بند उसने گئی وہ ہم किया भाई जेल ہو ہو اس نے بادشاہ سے کیا بھائی جیل میں ہم تھے جیل میں ہمارا ایک جیوی ساتھی تھا قیدی ساتھی تھا وہ خواب کی بڑی اچھی تعبیر دیتا تھا بادشاہ نے کہا جاؤ اس کو لے کے آؤ میں خواب پیار کرتا ہوں اس سے خواب کی تعبیر سنتا ہوں گئے بادشاہ نے بھیج دیا کسی جیل کے ضابطوں کی ضرورت نہیں حضرت تشریف لے آئے بادشاہ نے بلایا سپرینٹینڈنٹ جیل کیا کرے گا گئے انہوں نے کہا کئی سال رہ چکے تھے بادشاہ نے خواب دیکھا آپ کو یاد کر رہا ہے حضرت نے کہا میں تو نہیں جاتا سہمت تو اس کی بیگم نے لگائی تھی نا میں اٹھ کے چلے گیا کیوں اس کی ضرورت ہے وہ ہے یا وہ جو مقدمہ تھا جس میں مجھے ڈالا گیا ہے اس کی صفائی تیار کی جائے میں نہیں کہ سفائی کیا تھی میں شاٹ مار رہا ہوں بالکل بیگم بول اٹھی کہ یوسف نے کچھ نہیں کیا تھا یہ سارے کرتوت میرے تھے اور بی, بی آئی پی کی بیگم کہہ رہی ہے اللہ ماشاء اللہ ورنہ ان کے گھریلو حالات ایسے ہی ہوتے ہیں کسی کے بڑی کوٹھی دیکھ کر مت رال آ جائے العمان الحفیظ بس جس گھر میں خدا کی عبادت ہو رہی ہو اور تمہیں خدا یاد آ رہا ہو اور خدا کے سامنے سر مسائی کا ہو رہے ہو وہ چھوٹا ہو یا بڑا مکان وہ سب سے اچھا مکان یوسف نہیں آیا جب سارا کچھ ہو گیا تو یوسف علیہ السلام نے یہاں لفظ نفس امارہ وما وہ ماں ابرفی میں اپنے آپ کو کسی گنا سے مقررہ نہیں کر سکتا کیوں انستا اور نوجوانوں یوسف حس یوسف گھر کون سا بیگم کس کی جو فریشتہ جی وہ غلط کیفیت میں بیٹھ کر کے کی طلب آؤ کوئی رکاوٹ نہیں ہے پگمبر معصوم ہوتا ہے معصوم پر نے کہا قال معاذ اللہ اللہ کی پناہ میں خلوت میں منہ کالا کروں تو میں آپ ہوتے اللہ بچائے آپ کو مجھے سب کو گنا سے محبوز و معمول فرمائے ہم آ ابھر میں اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا تھا مبرہ نہیں کر سکتا تھا کیوں ان نفسلا عمارتن مبارکے کا سیدھا لامبی تاکیب کا ہے اس لیے کہ نفس کا کام یہ ہے ان نفسلا عمارتن بسو یہ انسان کو ہر وقت ہر وقت ہر حال میں ہر جگہ برائی کی طرف نماز پڑھتے ہوئے خیالات ادھر دور, دور چلے جاتے ان نفسلا امبارا تم تلاوت کرتے ہوئے خیالات ادھر دور, دور چلے جاتے ان نفسلہ امبارا تم یہ نفس امارہ ہے یہ انسان کو ہر وقت برائی کی دعوت ہے اور اللہ نے تمہیں جوانی دی حسن دیا شہ دی اس جوانی کی حالت میں آپ کا نفس بھی جوان ہے آپ بھی جوان ہیں یوسف بھی جوان تھا اپنا آئیڈیل اس عمر میں کس کو بناؤ گے یوسف کو کس کو کس کو عمران خان کو اوباما کو کسی اڑاما کو مسلمان کا آئیڈیل امبیا مسلمان کے آئیڈیل متفق مسلمان کے آئیڈیل صحابہ طبیر جن کی زندگی پر فرشتے رکھ کرتے ہیں سوکھ نب کا کام یہ ہر وقت انسان کو کس کی دعوت دیتا ہے برائی کی اور برائی سے بچنا اپنے آپ کو بچا لینا یہ سب سے بڑا جہاد اور سب سے بڑا مارکا ہے اور جوانی کی حالت میں اپنے آپ کو بچانا یہ انبیاء علیہ سلات وسلام کی سنت ان کا وطیرا اور ان کی عادت شریفہ در جوانی توبہ کردن شیوا پی امبری وقت پیری گرگ والے شمد پرہیزگار جوانی کی حالت میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا یہ انبیاء کی فطرت اور شیوا ہے اللہ تعالیٰ انبیاء کی اس فطرت پر ہمارے مسلمانوں کے دو عام نوجوانوں کو عمل کی توفیق رسی بھر گناہ قریب نہ ہو آپ ابھی ہو ابھی اور عزت اختیار کرو عزت میں اللہ نے عزتیں رکھی ہیں جیل سے اٹھا کر کہاں یوسف کو پہنچائے اور سیاح تھا وہ زلی کا شوہر جب گیٹ پہ آئے باہر وہ تھا یہ ہاتھتی ہوئی پہنچی کیا کہا وہ ایک تفصیل ہے لیکن اس نے ایک جملہ کہا یوسف عارضان خاصا وسطریلی زمبے کی علت ہی کون سی ملن یہ جاندید آدمی تھا تجربہ کار تھا یوسف چھڑ پڑا چھوڑ دو اس بات کو اس اپنی بیوی بی کو کہا وسطریلی زمبے دال میں کالا کالا تیرے ہے استغفار کر ان کی کنسی منل یہ حق ہے جو بول رہا ہے کوئی ایسی زندگی بسر کرو کوئی ایسے ہو جاؤ پھر قبر بھی آسان میں محشر میں یوسف کے ساتھ کہ بلے اٹھا کے پھرتے رہو گے یہ نفس امارہ ہے ان نفس کا کام ہے انسان کو برائی کی دعوت دینا وقت دو ہو گئے اس کو ادھر ہی دبا دو نفس امارہ کو آئندہ جمعہ میں انشاءاللہ دو نفس مزید بیان کر دیں گے امید ہے روزہ ہوگا گنا گنا کو دبایا ہوا ہوگا گنا کو جان چھوٹ گئی ہوگی وہ جو وہ جو بڑا دشمن ہے وہ تو چاند دیکھتے ہی پابندی فلاحصل ہو جائے گا اللہ کی جیل میں چلے جائے گا جوان ہمارا نوجوان طبقہ से سے آزاد الحمد پھر انجیائی نہیں کراچی اور پاکستان اور عالم اسلام کی تمام مسجدیں بھری ہوتی ہیں بھری ہوتی ہیں نہیں یہ اثرات ہیں کہ شیطان کیا ہوا یہی مسجد بھری ہوئی ہوگی انشاءاللہ اور ترامی میں اکثریت نوجوانوں کی اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے ان کو پریشانیوں سے بچائے ان کو رض حلال کی توفیق نصیب فرمائے کھلا ڈلہ رزق عطا فرمائے میرے فقیر کی دعائیں ایسی ہوتی فلہ ڈلہ رن پہ بنوا سترا کھلا ڈلہ کوئی پریشانی نہ ادھر سے آئے خرچ کرتے رہیں خالی جگہ وہی تو آئے گا نا دو خرچ کرو دو خرچ کرو اللہ بہت دیتا ہے بہت دیتا ہے بہت دیتا ہے اس کے اتنے خزانے چھوٹے سے دماغ میں آئے نہیں تھے نیکی اختیار کرو گنا سے بچو ہاتھ پھیلا دو فقیرو ہاتھ پھیلا دو اللہ کے سامنے مانگ لو جو مانگو وہی دیتا ہے وہی داتا ہے وہی دیتا ہے اور کوئی داتا نہیں اور کوئی دے بھی نہیں سکتا جو داتا ہے وہی دیتا ہے دیتا وہی ہے جو داتا ہے لہذا لے لو کس سے داتا سے کس سے اور داتا سے مراد کیا ہے لاہور والا گاتا نہیں خواجہ غریب نواز بڑی ایک والے قوالی کراتے ہیں اللہ کیا بات ہے قوالی قبو نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات قوالی دھنک دڑک دھنک, دھنک. ہم تو آپ کی قوالیوں سے مدرسے کی چھت میں دکھوز ہوتے ہیں کیا بات ہے پتہ نہیں کس بابے کا میلہ ہے اور کس کی قوالی ہو رہی ہے اللہ وقت. قوال بھی عجیب چلے گی قوالی کا دور ہی چلا گیا وہ ایسے بن جاؤں میرے قوال مت بنو فعال بنو قوال مت بنو فعال بنو امال پہ آ جاؤ آمال پہ آ جاؤ انشاءاللہ شاء اللہ آئندہ مسجد بری ہوئی ہوگی شا اور اسی کا نمونا وہ بدبر تیر والی رات چھوٹے گا پھر آپ کے ہاتھ میں آج سنگا لے لیا کوئی کہاں چلا گیا تھا پھر بغیر میں نہیں رہ سکتا کل سوار سے بھی یہ فیصلہ کر لو کہ آئندہ گیارہ مہینے گیارہویں شریف ہم نے کرنی جیسے رمضان میں چاہیے اور گیارہ مہینے بار بار رمضان کا باقی کتنے رہ گئے تو گیارہ مہینے کیسے گزاریں گے رمضان کی طرح تمام مہینوں کا سردار کون ہے رمضان کا مہینہ تو سردار کو باقی دنوں میں بھی نہیں چھوڑنا سردار کو پکڑ کے رکھو اور پکڑ کے رکھیں گے اور نوجوانوں اپنے آپ کو سنبھال لو جوانی کیوں برماد کر رہے ہو تھوڑی سی لذت کے کر آخرت کی لذت ہے وہ جنت کی چھوکری نا جس کو ہور کہتے ہیں وہ انگلی جو ہے نا ناخن بار پھینک دے پوری دنیا معتر ہو جائے خدا کی پتہ اور عبادت تو اس کے لیے نہیں کرنی عبادت اللہ کے رضا کے لیے ہے وہ تو ویسے مل جانی گفٹ میں ایک نہیں کی اور ایک نہیں ہوئے عاشقوں ایک نہیں کئی اور قرآن نے کہا ہے ازواج و پہلے بارے میں ہی ترکیب دے دی اور عشق کے رسیا آخرت کی بیوی جو ہوگی نا وہ پاک صاف ستھری ہوگی نہ منہ سے بدبو نہ خون نہ یہ پنڈلی آر پار نظر آئے گی جیسے شیشہ نہیں ہوتا یہ بوتا پنڈلی کا نظر آئے گا اور نماز اس کے لیے نہیں پڑھنی نماز گر کے لیے اللہ ایسی صاف ستھری ہے بی ملیں گی خوشبو ہی خوشبو شوہر جمعے والے دن جما ماں جمعہ بازار لگے گا جمے میں جائے گا سودے خرید کے آئے گا واپس بیوی انتظار میں ہوگی اتنی دیر ہوگی حضرت سے شریف نہیں آیا میرا بابو میرا بال با بابو مارکیٹ گھیر کے آئے گا نا تو واپسی پر اس کا حسن تو بالا گھر میں بیٹھی بیوی کا حسن تو بالا دونوں سے ابالا اور عزیز میں آتا ہے مشکات میں وہ اس وقت جنت میں نا جانا جا رہی ہیں پڑ رہی ہیں پپوبا لمن کا نہ لنا بکن نہ لہو خوش قسمت ہیں وہ نوجوان کون خوش قسمت ہیں اور جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا کوئی بڈھا نہیں جائے گا بڈھوں پر پابندی ہے کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا اور جنت میں جو داخل ہوگا وہ پینتیس سال کا ہوگا اس کی عمر ہی بدل جائے گی یہاں ہم اپنے ہاتھ سے منہ کالا کرتے داڑھی کالی کر رہے ہیں وہاں جنت میں داخل ہوتے یہ شابا شباب ہاں مارتی ہوئی جوانی تیس پینتیس سال آڑھی کالی سر کالا خود چٹا گورا چمکی چمک اور وہ پڑھ رہے ہیں پتوبا لمن کان النا بک لہو ایسے یہ خوش قسمت ہیں وہ نوجوان جن کے لیے ہم ہیں اور وہ ہمارے لیے ہیں لیکن وہ کے لیے وظیفہ مت پڑھنا بابا اللہ کے رضا کے لیے نماز کس کے لیے روزہ کس کے لیے سبحان اللہ کس کے لیے اللہ اکبر کس کے لیے دروز کس کے لیے اللہ تعالی خالص اعمال کی توفیق میں سی فرمائے وہ رب گاہم